اولاد کرام آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کی اولاد میں تین صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں تھیں قاسم عبداللہ جن کو طیب اور طاہر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ابراہیم زینب رقیہ ام کلثوم فاطمۃ الظہرا رضی اللہ تعالی عنہم و اجمعین چاروں کی چاروں صاحبزادیاں بڑی ہوئیں اور ان کے نکاح ہوئے اسلام لائیں اور ہجرت کی حضرت ابراہیم آپ کی امت یعنی کنیز ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے حضرت ابراہیم کے سوا تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی سے پیدا ہوئیں اور کسی بیوی سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی حضرت خدیجہ سے جس قدر لڑکے پیدا ہوئے وہ سب بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے حضرت قاسم آپ کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور بیست نبوی سے پیشتر ہی انتقال کر گئے صرف دو سال زندہ رہے آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے انتصاب سے تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب آپ کی صاحبزادیوں میں بالاتفاق سب سے بڑی ہیں بیست سے دس سال پہلے پیدا ہوئیں اور اسلام لائیں اور بدر کے بعد ہجرت کی اپنے خالا سات بھائی ابو العاص بن ربیع سے بیاہی گئیں حضرت زینب کی ہجرت کا مفصل واقعہ اسیران بدر کے بیان میں گزر چکا سن آٹھ ہجری کے شروع میں انتقال ہوا ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی یادگار چھوڑی لڑکے کا نام علی تھا اور لڑکی کا نام امامہ تھا امامہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم بہت محبت فرماتے تھے امامہ آپ سے بہت مانوس تھی بعض اوقات نماز میں آپ کے دوش مبارک پر چڑ جاتی تھی آپ آہستہ سے ان کو اتار دیتے تھے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے امامہ سے نکاح کیا اور جب حضرت علی نے شہادت پائی تو مغیرہ بن نوفل کو وصیت کی کہ تم امامہ سے نکاح کر لینا بعض کہتے ہیں کہ مغیرہ کا حضرت امامہ سے ایک لڑکا ہوا اور حضرت امامہ نے مغیرہ کی نکاح میں وفات پائی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم آپ کی یہ دونوں صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں سے منصوب تھیں رقیہ اتبہ بن ابی لہب سے اور ام کلثوم اتبہ بن ابی لہب سے فقط نکاح ہوا تھا اور اسی نہیں ہوئی تھی جب تبت یدا ابی لہب وطب نازل ہوئی لہب نے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ میرا سونا اور بیٹھنا حرام ہے دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور آروسی سے پہلے ہی آپ کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا حضرت عثمان نے جب حفشا کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں کچھ عرصے تک آپ کو ان دونوں کی کچھ خبر معلوم نہ ہوئی ایک عورت آئی اور اس نے یہ خبر دی کہ میں نے دونوں کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا اللہ ان دونوں کے ساتھ ہو عثمان لوت علیہ السلام کے بعد پہلا شخص ہے جس نے ما اہل و عیال کے ہجرت کی وہاں جا کر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا چھ سال زندہ رہ کر انتقال کر گیا جس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت رقیہ بیمار تھیں اسی وجہ سے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے ان کی تیمار داری میں رہے عین اسی روز کے جس روز حضرت زید بن حارثہ اسلام کی فتح اور مشرقین کی حضیمت کی بشارت اور خوشخبری لے کر مدینہ آئے حضرت رقیہ نے انتقال فرمایا حضرت رقیہ کی علالت کی وجہ سے اسامہ بن زید بھی بدر میں شریک نہیں ہوئے صاحب صاحبزادی کے دفن میں مشغول تھے کہ یکا یک تکبیر کی آواز سنائی دی حضرت عثمان نے پوچھا اے اسامہ یہ کیا ہے دیکھتے کیا ہے کہ زید بن حارثہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہیں اور مشرقین کے قتل کی بشارت لے کر آئے ہیں انتقال کے وقت حضرت رقیہ کی عمر بیس سال کی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم اسی کنیت کے ساتھ مشہور تھیں بظاہر یہ کنیت ہی آپ کا نام تھا اس کے علاوہ آپ کا کوئی نام ثابت نہیں حضرت رقیہ کی وفات کے بعد ماہ ربیع الاول تین ہجری میں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں 6 سال حضرت عثمان کے ساتھ رہیں اور کوئی اولاد نہیں ہوئی ماہ شابان نو ہجری میں انتقال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت علی اور فضل بن عباس اور اسامہ بن زید نے قبر میں اتارا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضرت قلسوم پہلے ابو لہب کے بیٹے الطعبہ سے منصوب تھیں باپ کے کہنے پر اطبہ نے طلاق دے دیبہ نے فقط طلاق پر اکتفا نہ کیا بلکہ طلاق دے کر آپ کے پاس آیا اور یہ کہا کہ میں آپ کے دین کا منکر ہوں اور آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے وہ مجھ کو پسند نہیں کرتی اور میں اس کو پسند نہیں کرتا اس کے بعد آپ پر حملہ کیا اور آپ کا پیراہن چاک کر دیا آپ نے بدعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر کوئی درندہ اپنے درندوں میں سے مسلط فرما چنانچہ ایک مرتبہ قریش کا تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا جا کر مقام زرقہ میں اترا لہب اور قطعبہ بھی اس قافلے میں تھے رات کے وقت ایک شیر آ گیا وہ شیر قافلے والوں کے چہروں کو دیکھتا اور سونگتا جاتا تھا جب عتعبہ پر پہنچا تو فوراً اس کا سر چبا لیا مطبہ کا اسی وقت دم نکل گیا اور شعر ایسا غائب ہوا کہ کہیں اس کا پتہ نہ چلا حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری دس لڑکیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگر عثمان کی زوجیت میں دیتا رہتا حضرت فاطمۃ الظہرا رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ آپ کا نام اور زہرا اور بطول یہ دو آپ کے لقب تھے حضرت سیدہ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ بطول کے معنی ہیں دوسروں سے منقطع ہونے والی اور حضرت سیدہ اپنے فضل و کمال کی وجہ سے دنیا کی دیگر عورتوں سے بالکل منقطع تھیں ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ بیست کے پہلے سال میں پیدا ہوئیں آپ کی تمام صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ تو زہرا سب سے چھوٹی ہیں سب سے بڑی حضرت زینب ہیں پھر حضرت رقیہ پھر حضرت ام کلثوم پھر حضرت فاطمہ سن دو ہجری میں حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا حضرت فاطمہ اس وقت پندرہ سال ساڑھے پانچ مہینے کی تھی اور حضرت علی کی عمر اکیس سال پانچ مہینے کی تھی حضرت فاطمہ کے پانچ اولاد ہوئیں تین لڑکے اور دو لڑکیاں حسن حسین محسن ام کلثوم زینب رضی اللہ تعالی عنہم انہم انہ اجمعین سوائے حضرت فاطمہ کے اور کسی صحبزادی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا محسن تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے حضرت ام کلثوم سے حضرت عمر نے نکاح فرمایا اور کوئی اولاد نہیں ہوئی اور حضرت زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا اور ان سے اولاد ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کی وفات کے چھ مہینے بعد ماہ رمضان گیارہ ہجری میں حضرت فاطمۃ الظہرا نے انتقال فرمایا حضرت عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علی اور حضرت عباس اور فضل بن عباس نے قبر میں اتارا حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کی آخری اولاد ہیں جو ماریا قبطیہ کے بتن سے ماہ ذی الحجہ آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے ساتویں روز آپ نے عقیقہ فرمایا عقیقے میں دو منڈے ذبح کرائے سر منڈوایا گیا بالوں کی برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بال زمین میں دفن کر دیے گئے اور ابراہیم نام رکھا اور ایک دودھ پلانے والی عورت کے حوالے کیا کبھی کبھی آپ تشریف لے جاتے اور گود میں لے کر پیار کرتے تقریباً پندرہ سولہ مہینے زندہ رہ کر سندس ہجری میں انتقال کیا جس روز انتقال ہوا اتفاق سے اس روز سورج گہن ہوا عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مرتا ہے تو سورج گہن ہوتا ہے اس لیے آپ نے اس عقیدہ فاصدہ کے رد کرنے کے لیے خطبہ دیا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں کسی کے مرنے یا جینے سے ان کو گہن نہیں لگتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو اور صدقہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کی چار کنیزیں تھیں جن میں سے دو مشہور ہیں نمبر ایک ماریا قبطیہ یہ آپ کی امِ ولد یعنی آپ کے بیٹے کی ماں ہیں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انہی سے پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ کو مقوقس شاہ اسکندریا نے بطور نظرانہ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا ماریہ قبطیہ نے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں سولہ ہجری میں انتقال کیا اور بقی میں دفن ہوئیں نمبر دو ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا ریحانہ خاندان بنو قریضہ یا بنو نذیر سے تھیں اسیر ہو کر آئیں اور بطور کنیز آپ کے حضور میں رہیں حجت الوداع کے بعد دس ہجری میں انتقال کیا اور بقی میں دفن ہوئی نمبر تین نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ نفیسہ اصل میں ام المؤمنین زینب بنتے جہش کی باندی تھیں حضرت زینب نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا تھا